روشن حل اٹری سلغیا وہ الرحيم هل او مری زین خوشیا عام تم نا صبح نور سر واشیا تیسرے پارے کی میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ ہجر سے پہلے نازل ہونے والے صورت میں سے یہ سورہ مبارکہ میں ایک چھبیس آیاتیں بہانوے کلیما تین سو اکیاسی حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک مطالعہ نے بنیادی طور پر جس بات کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے وہ یہ ہے انسانوں کو یہ بات اپنے نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ یہ انسان جس دنیا میں رہ رہے ہیں ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ انسانوں کے سامنے یہ وسیع اور حریف کائنات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب لپیٹ دیے جائیں گے اور پھر گزشتہ اور بعد کے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا اور سبوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہو کر اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص ان لوگوں کو تم فرمائی ہے جو لوگ دنیاوی زندگی میں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی اختیار کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و کوطا فرماتے ہیں کہ میرے حکموں سے پہلو سے اختیار کر کے یہ لوگ جس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب ایک چونکانے والی آفت اچانک ان کے سامنے آپ ہوگی اس وقت پھر ان کے آنکھیں پھٹے کے پھٹی رہ جائے گی اور یہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ جن کاموں کو خوشحالی کے غرض سے یہ کرتے رہے اور اللہ تبارک و مطالعہ کے احکامات کو یہ جن خواہشات کی تسکین کے لیے ترک کرتے رہے ان کے وہ کام ان کو ان پریشان گھڑیوں میں پھر کوئی ساز سہارے کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے بلکہ شرم کے مارے ان کے نظریں پھر جکی ہوئے اور ان کے سارے راحتیں مصیبتوں میں تبدیل ہو جائے گی لیکن جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک وطال کے احکامات پر خود کو کاربند رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آخرت کے خوشحال زندگی کی تصویر خوشی فرمائی ہے کہ وہ لوگ ایسے خوشحالیوں سے ہم کنار کر دیے جائیں گے کہ جس کا اس دنیا زندگی میں رہنے والا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جی اشاری اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہل عطا کا کیا پہنچا ہے تجھ تک حدیث الخواشیہ بات چپا لینے والی خواہش ڈانبنے والی چپانے والی یہ قیامت کے صفات ناموں میں سے ایک نام ہے کہ کیا تجھے قیامت کی خبر پہنچی ہے اور جب وہ آئے گا تو وجوہ جو ہو اس دن کتنے ہی چہرے اس دن خوشیاں ذلیل ہوں گے عامل محنت کرنے والی ناصبت پکی ہوئے کہ وہ لوگ دنیا میں مشقت کر رہے ہوں گے اور دنیا کی مشقتوں سے وہ لوگ تکے تک اور ہارے ہوئے ہوں گے لیکن دنیا کی وہ مشقتیں وہ محنتیں اور وہ تھکاوٹیں ان کے ان مشکل گڑیوں میں ان کے لیے معاون اور ممت ثابت نہیں ہوں گے بلکہ تسلانہ اور رنخانیہ ان کو داخل کر دیا جائے گا ایک دیکھتی ہوئی آگ میں بڑھتی ہوئی آگ میں اور وہاں داخل ہونے کے بعد تسقا من ان کو پانی پلایا جائے گا ایک جسم کے لیے گانے کی چیزیں الا من رہی ہے سوائے جاڑی دار کانٹوں کی گانا انسان اس لیے کہتا ہے کہ اس کا صحت بنے اس کا بھوک ختم ہو اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے خوشحالی کے اثرات پیدا ہو لیکن جہنم کے گانے کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کو پیٹ میں پہنچ پہنچانے کے بعد لا یوسمن نہ اس سے ان کی صحت بنے گی ولا ل من جو اور نہ وہ ان کے بو کے لیے کارگر ثابت ہوگی یعنی نہ اس سے بو ختم ہوگا نہ ان کو اس سے صحت حاصل ہوگی وجوہ یہ دن نہ کتنے ہی چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے لسا یہ وہ راضی ہوں گے خوش ہوں گے کہ بے جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا اچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں وہ کام کیے جن کو اللہ نے اچھا کہا تھا فی جنت عالیہ عالیہ المرتبت جنتوں میں لا کسما فیح نہیں سنیں گے اس جنت میں لا گیا کوئی لغ و بات فی ہای انجاریا اور اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا جنہیں جو پینے کے لیے وافر مقدار میں ان کو پانی فراہم کرنے کی غرض جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں جہنمیوں کو جہنم میں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی سرور سر اس میں تخت ہے اونچے بچے ہوئے وہ اقوام موضوع اور اب خورے سامنے رکھے ون ہمارے وہ مصروفہ اور غالجے برابر بچے ہوئے یعنی گاؤ تکیے رکھے ہوئے و ذرا بھی اور بہترین قالین بچائے ہوئے اصلا ین ضرور ایبلی کا کی فہول کیا یہ انسان دیکھ نہیں رہا ان کے طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک و بتا انسان کی توجہ ان کے دنیا میں ان کے نظروں کے سامنے ایک ایسے حیوان کی طرف موزول فرمانا چاہتا ہے کہ جس کو یہ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے اونٹ عرب کے لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا حیوان اونٹ ہی تصور ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اس کی طرف توجہ تو کرو کہ اس کو یہاں کے موسموں اور تمہارے ضروریات کے پورا کرنے کے لیے یہ بد کاٹ اور یہ طاقت اور قوت یہ شان اور ہمت کہ کس نے دے رکھا ہے آخر کوئی تو ہے کہ جو تمہارے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہارے کاموں کی تکمیل کے لیے ایسے مخلوق پیدا کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے ہو اس اون کی طرف کہ کیسے اس کو بنایا گیا ہے وہ علامے اور آسمان کی طرف کئی خروفیات کے کیسے اس کو بند کیا ہے یعنی اس پر کبھی غور نہیں کرتے ہو اس کی طرف اپنے نگاہوں کو نہیں اٹھاتے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور اس کا نظر آنا یا ان پر غور و فکر کرنا اس کے لیے کسی خارج علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے ذرائع سے بھی دیکھ, رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہو وہ ایل الجال اور پہاڑوں کی طرف کئی فنو کے کیسے وہ کھڑے کر دیے گئے وہ ایل الروبی اور زمین کی طرف کئی فصو کے کیسے وہ بچائی گئی ہے اب اللہ دوبارہ کو بتا ان حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ذکر بس آپ نصیحت کرتے رہیے ان نمازر بے شک ہے آپ نے کرتے رہنے والا اور ظاہر بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ پیغام اس کے مخاطب آپ کے بعد ہر مسلمان ہے لہذا ہر مسلمان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مخاطب ہے اور ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکم کو سنیں اور پھر غور کریں کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا اللہ فرماتا ہے اللہ فذکر فذر میرے بندے آپ نصیحت کریں انتم و مذکر بے شک آپ تو ہے ہی, ہی نصیحت کرنے والے لذتا علے آپ ان پر کوئی کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں ان کو مسلمان بنانا ہے یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا فیوز آزاد ال اکبر تو عذاب کرے گا اس کو اللہ بڑے پیمانے پہ عذاب کرنا بے شک ہمارے ہی طرف ان سبوں نے پھیر کے آنا ہے اپنے نفرنانی اور سرکشی کی وجہ سے یہ ہمیں ہمارے فیصلوں کے کرنے میں مجبور نہیں کر سکتے اور نہ یہ اپنے سرکشیوں کی وجہ سے ہمارے احاطہ گرے سے بعد باہر نکل سکتے ہیں انہوں نے ہر حال میں ہمارے طرف آنا ہے چاہے یہ کتنی ہی سرکشی اور انکار کیوں نہ کر لیں سما لینا حساب پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب اور کتاب کرنا دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ عالیہ کل تلاب آپ کے ذمہ ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا وہ عالیہ الحساب اور ہمارے ذمہ ہے پھر ان کا حساب اور کتاب کرنا کہ جنہوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا اور آخرت کی باتوں کو جتلایا تو ان سے پھر ہم نمٹ لیں گے اس لیے کہ ان کی زندگی کا کوئی پہلو اور کسی پہلو میں کیے جانے والا کوئی عمل وہ عمل خواہ اچھا ہو یا برا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے حساب ہم نے لینا ہے وہ اخرداوانہ الحمد للہ سرد العالمی